چالیس فرامن مصطفیٰ درود و سلام کے متعلق ہے معجم کبیر حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسی میں ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد المقعد عندک یوم اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ عز و جل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما مدن چند کے ناظرین یہ درود شفاعت میں آپ کو پڑھاتا ہوں پہلی جی اللہم پڑھ لیجیے عِنْدَكَ يَوْمَ <الْقِيَامَة> اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائی آمین ہم سیاہ کارو پیا رب تہش ہم سیاہ کارو پیارے گئے سو آم. قیامت کے سو سے زائد نام قرآن میں مذکور ہیں ان ناموں کا بیان بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے تحت مدنی پھول بھی پیش کیے جا رہے ہیں یاد رکھیے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے جو قیامت کا منکر ہے انکار کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام سورہ روم میں ذکر کیا گیا قبروں سے اٹھنے کا دن اس سے پچھلی آج جس میں یوم باس کا ذکر ہے وہ بھی ارض کرتا ہوں قیامت کے روز کفار کا حال کیا ہوگا اس میں بیان کیا گیا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ يُقْسِمُ مَا كَذَلِكَ كَانُوا <يُقفتون> کندل ایمان اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی تفسیر خزاں ان الفان میں صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا حافظ سید حکیم مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں آخرت کو دیکھ کر اس کو دنیا یا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی اس لیے وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے ترجمہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی وہ ایسے ہی ایندھے جاتے تھے تفسیر ایسے ہی دنیا میں غلط اور باطل باتوں پر جمتے اور حق سے پھرتے تھے اور باعث کا انکار کرتے تھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قیامت کے قائم ہونے کا انکار کرتے تھے جیسے کہ اب قبریاں دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو قسم کھا کر ایک گھڑی بتا رہے ہیں ان کی اس قسم سے اللہ تعالی انہیں انہیں کفارک ہو ان کو جو قیامت کے منکر ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تمام اہل میشر کے سامنے رسوا کرے گا قیامت مت کرو سب اولین و آخرین جمع ہوں گے سارے انسان سارے فرشتے سارے جنات نیک بد پہلے والے بعد والے سب کے سب جمع ہوں گے تو تمام اہل میشر کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور سب دیکھیں گے کہ ایسے مجمع عام میں قسم کھا کر ایسا صریح جھوٹ بول رہے صریح یعنی واضح یہ کون ایسا کہیں گے جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اگلی آج سنیے اقول الدین علم ویمان القدل کتاب اللہ لَا اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا تفصیل یعنی امبیا اور ملائکا اور ممنین ان کا رد کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں تفصیل یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق علم لوہے محفوظ میں لکھا اسی کے مطابق تم قبروں میں رہے اٹھنے کے دن تک تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا تفصیل جس کے تم دنیا میں منکر تھے یعنی انکار کرتے تھے لیکن تم نہ جانتے تھے تفصیل دنیا میں کہ وہ حق ہے ضرور واقع ہوگا اب تم نے جانا کہ وہ دن آ گیا اور اس کا آنا حق تھا تو اس وقت کا جاننا تمہیں نفع نہ دے گا جیسا کہ اللہ کا فرماتا ہے اگلی آیت میں نشاد ہوتا ہے یہ آیت نمبر ستاون ہے پارہ اکیس ہے سورہ روم کی تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے اس کی تفصیل سنیے اور اللہ کو راضی کیجیے یعنی نہ ان سے یہ کہا جائے کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی تو آج جو قیامت کے منکر ہیں وہ سوچیں اور ڈرے کہ قیامت کے روز ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ قسم کھا کر سری جھوٹ بولیں گے ہم دنیا میں قبر میں کھڑی نہ رہے اور فرشتے مومنی اور امبیا کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو تم قبروں میں رہ اپنے سابق علم میں لوہے محفوظ میں جیسے اللہ نے لکھا اور دنیا میں جو قیامت کے منکر ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم انکار کرتے تھے وہ یہ ہے اٹھنے کا دن یوم الباس تو قیامت کے روز ظالموں کو ان کی توبہ ان کی معذرت کام نہیں آئے گی قیامت کے روز کون کس حال میں اٹھے گا قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے یوم باس قبروں سے اٹھنے کا دن تو اٹھایا جائے گا کس طرح اٹھایا جائے گا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتوبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب بہار شریع جلدول صفحہ ایک سو تیس پر حضرت صدو شریعہ بدو طریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جسم کے اجزا اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے منتشر ہو گئے پھیل گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں مگر اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے کس حال میں اٹھیں گے سنیے قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں ناختنا شدہ اٹھیں گے کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے کافروں کا کیا حال ہوگا کس حال میں لائے جائیں گے کون لائے گا سنیے کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا کسی کو ملائکہ یعنی فرشتے کھسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی یہ میدان حشر کہاں قائم ہوگا یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے لا مودی چینل کے ناظرین کیسا ہولناک دن ہوگا محبت میرے آکا صلی اللہ تعالی والے ارشاد فرمایا بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے اللہ نے قبر میں بھی آسانی عطا فرمائے اور قیامت میں بھی آسانی عطا فرمائے عافیت عطا فرمائے کاش مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو کاش قیامت کے سو سے زائد ناموں میں یوم النشور بھی ہے یہ بائیسویں پارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر نو میں اس کا تذکرہ ہے قیامت کو اٹھنے کا دن یوم النشور بھی قرآن نے کہا چنانچہ پارا بائیس سورہ فاطر کے آیت نمبر نو میں ارشاد ہوتا ہے والله الذي أرصر الرياح فتصير صحابا صحابا فطقناه إلى بلد ميت إلى بلد ميت فأحيينا به النبض بعد موتها كذلك النشور جما کندولی مان اور اللہ جس نے بھیجی ہوائیں کے بادل ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف روا کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے ایسی زمین جس میں سبزہ نہیں کھیتی نہیں خشک سالی سے زمین بے جان ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو سر سبز و شاداب فرماتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے تو جس طرح خشکی والی زمین بے جان ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل ابھارتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا خزاء الرفان میں لکھا ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم سے ایک صحابی نے ارض کی اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا خلق میں یعنی مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو نشاد فرمائیے میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو وہاں سبزے کا نام و شان نہ رہا ہو پھر کبھی اسی جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لے ہتا پایا ہو ان سحاجی رضی اللہ تعالی انہوں نے ارد کیا بے شک ایسا دیکھا ہے جی پہلے جنگل کو خشک دیکھا اور بعد میں اسی جنگل کو ہرا بھرا دیکھا لے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ایسے ہی اللہ اجدل مردوں کو زندہ کرے گا اور خلق میں یعنی مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے تو زمین مردہ بنجر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش فرما کر اس مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے سر سب کرتا ہے اس کا بیان سطر میں پارے کے سورہ حج کی پانچویں آیت میں بھی ہے بنجر زمین بارش ہوتی ہے وہی زمین زرخیز ہو جاتی ہے شاداب ہو جاتی ہے غلے نکلتے ہیں سبزیاں اگتی ہیں باغات آتے ہیں پھل آتے ہیں میوے آتے ہیں پھول آتے ہیں تو جس طرح مردہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی زندہ فرماتا ہے اسی طرح کیا کے دن اللہ تبارک و تعالی مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4814 حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی النہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عجب الظنب کے سوا انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اسی سے اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا اور یہ یاد رکھے پورے جسم کے بوسیدہ ہونے سے انبیاء علی ہوں سلاۃ اسلام کے اجسام مستفنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے اسی طرح اور بھی خوش نصیبیں بھاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ جسم جس نے گناہ نہیں کیا اس کا جسم بھی قبر میں گلے سڑے گا نہیں مزو ازان دینے والا جو فی سبیل اللہ ازان دیتا ہے اس کا جسم بھی قبر میں سڑے گا نہیں جس کے اوقات درود پاک میں بسر ہوتے ہیں اس کا جسم بھی قبر میں سڑے گا نہیں گلے گا نہیں اسی طرح وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے اس کا جسم بھی قبر میں بوسیدہ نہیں ہوگا شہید کے بارے میں بھی ہے اولیاء کی شان تو بہت اعلی ہے اور نبیوں کی شان تو ورا ورا ہے اور میرے آقا محبوب خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان و عظمت کا کیا کہنا اعلیٰ حضرت اتنی ساری بات فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ او تو زندہ ہے اللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم میرے آتا اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں تو زندہ ہی واللہ، تو زندہ میری, میری عالم سے چھپ جانے جان والے امبیا کرام علیت وسلام زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عطا سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ ایک عام قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کا پورا جسم مرنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی جو کمر کے پیچھے آخری اس کا سرا ہے اس کو عجب کہتے ہیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اسی ہڈی کو پیدا کیا یہ حضرت علامہ بن شرف نی رحمت اللہ تعالی نے لکھا اور اسی ہڈی کے ذرے کو وہ اس قدر چھوٹا ذرہ ہے کہ اس کو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا اور اسی سے قیامت کے روز انسان کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجب کیا چیز ہے فرمایا وہ رائی کے دانے کی مثل ہے یعنی بہت چھوٹا ذرہ ہے آدمی کے جس جز کی سب سے پہلے تحقیق کی جاتی وہ یہی جز ہے اور اسی جز کو باقی رکھا جاتا ہے تاکہ اسی سے انسان کا دوبارہ جسم بنائے اس جز کو باقی رکھنے کی حکمت کیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے پہچان سکیں کہ اس جز میں فلاں انسان کی روح داخل کرنی ہے تو قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام یوم النشور بھی ہے اٹھنے کا دن قیامت لفظات سنتے رہتے ہیں حشر بھی سنتے رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ملفدا اعلی حضرت میں صفحہ نمبر چار سو چھپن بہت پیاری بہت عظیم کتاب ہے میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا مکتبت المدینہ سے یہ کتاب طلب کیجیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے تو آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی قیمت کے بغیر کسی خرچ کے تو منفذات اعلی حضرت میں ہے عرض قیامت اور حشر کا فرق قیامت وہ ہے جس میں سب موجودات فنا کیے جائیں گے اور حشر کیا ہے قیامت کس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب کو فنا کر دیا جائے گا اور حشر میں پھر اثر نو نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے قیامت یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا سب اس کو فنا کر دیا جائے گا زمین آسمان چاند تارے سب فنا کر دیے جائیں گے پہاڑ دریا سب دنیا سب تباہ کر دی جائے گی فنا کر دی جائے گی اور حشر یہ ہے کہ اثر نو پیدا کیے جائیں گے برزق کا زمانہ قیامت ہے تو بعد قیامت حشر تک کے زمانے کا کوئی نام ہے یا نہیں قیامت کے کتنے عرصے بعد حشر ہوگا ارشاد وہ ساعت ہے جسے کبھی اسے قیامت بھی کہتے ہیں ورنہ قیامت و حشر ایک ہے ساعت و حشر کے درمیان جو زمانہ ہے اسے ما بئی نفختین دو سور پھکے جانے کا درمیانی زمانہ کہتے ہیں حشر چالیس برس بعد ہوگا ایک وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی چاند تارے آسمان زمین ختم ہو جائیں گے اس کے چالیس سال کے بعد پھر حشر ہوگا دوبارہ وہ انسان وہ اگیں گے اور بارش ہوگی اور اگیں گے اور بڑھیں گے اور میدان قیامت کی طرف جائیں گے اس درمیانی عرصے کو کیا کہتے ہیں ماں بئی نف دو سور پھوکے جانے کا درمیانی زمانہ کیونکہ ایک سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ دوبارہ اٹھیں گے ان دونوں سور پھونکنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ چالیس سال کا ہوگا قیامت کے سو سے زائد نام سورکمان پارا اکیس کی آیت نمبر تینتیس یہ پارہ اکیس ہے اس میں بھی بیان کیا گیا یوم یجزی یعنی وہ دن کہ باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا وہ دن ہوگا اللہ اکبر والد نا یوما لا وخشی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا ان وعد اللہ حق فلا غرن کم حیا تو دنیا فلا غرن کم لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نف دے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی اے اہل مکہ اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نف دے اس کے تحت خزان عرفان میں لکھا ہے روزے قیامت ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کے تحت لکھا ہے ایسا دن ضرور آنا اور باس و حساب و جزا کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے قیامت ضرور آئے گی قیامت کے روز اٹھایا جائے گا حساب کیا جائے گا اور جنت یا دوزت کا سلسلہ ہوگا جزا یا سزا اللہ بے حساب بخش دے ہم کو تو ہر گیس سمے کر نہ دے دنیا کی زندگی اس کے تحت لکھا ہے جس کی تمام نعمتیں اور لذت فانی کہ ان کے شیفتا ہو کر نعمت ایمان سے محروم رہ جاؤ اور ہرگسم اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی اس کی تفسیر میں لکھا ہے شیطان دور و دراز کی امیدوں میں ڈال کر معاشیتوں میں مبتلا نہ کر دے تو ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ان اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت میں کام آئیں گے یہ شہرت یہ دنیا بھی مال عزت رکھ رکھاؤ یہ تھوڑی کام آئے گا اللہ کی رحمت کام آئے گی نیک اعمال کام آئیں گے نماز تلاوت یہ کام آئیں گے قیامت کے روز اولاد کام نہیں آئے گی ایمان کام آئے گا نیک اعمال کام آئیں گے ہاں مومنوں کو ان کی مومن اولاد کام آئے گی حافظ قرآن ہوگا بچہ نمازی ہوگا نیک اعمال کرنے والا ہوگا تو کام آئے گا اور قیامت کے روز نبی شفاعت کریں گے ولی شفاعت کریں گے علماء شفاعت کریں گے مشاعد شفاعت کریں گے پیرو مرشی شفاعت کریں گے چھوٹے بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے قیامت مسلمانوں کے لیے وعدے کا دن ہے اور کافروں کے لیے وعید کا دن ہے اللہ ہمارے لیے قیامت کا دن عید کا دن بنا دے کہ محبوب کی جارت ہوگی اللہ کی رضا ہوگی اس کے کرم سے جنت میں داخلے کا حکم ملے گا تو ہمارے لیے عید ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ سلسلے میں آپ کو مزید قیامت کے نام بتائے جائیں گے نام ہے اعمال کھلنے کا دن یہ بھی ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ دن جس میں منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے یہ نام کیوں رکھا گیا انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا وعدے کا دن بھی قیامت کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ارض کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا والے کاموں کی توفیق قطع فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم <تصفيق>